من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من وا ابي وصاحبتي وبني لكل امرئ من مهمن يومه مجھوئی مئی مسپرا گاہ مسک دشے بب مئی نئی گبرا کر ہلا فر پل پا سب پل ہر قسم جی و تنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وقت لا شریف نائق ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام دی پوری اولادوں دو جماعت اور دو گروہ اندر تقسیم فرمائی نہ دونوں جماعت دونوں گروہ دیا الگ الگ نشانیاں علامت انہوں نے پہچان اس پہچان کی روشنی اندر اپنا جائزہ لے سکے کہ میرا تعلق کس گروہ اور کس جماعت ہے بیانتیا گئی قبل سب قبلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تا حساب لینا ہی ہے تو اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ نے حساب لینا ہے ہا قبل بو قبلا اللہ کے حساب لین تو پہلے اپنا حساب خود بھی لے لیا کر اپنا محاسبہ خود بھی کر لیا کر. ایک اچھا طالب علم امتحان کے اون تو پہلے محنت کر ہے اپنے اسباق کی طرف توجہ پھر اچھے طریقے امتحان اندر بیٹھ کے پرچے حل کر دائے. اور ہر پرچہ دین تو بعد وہ اپنا ایک اندازہ اور تخمینہ لگا د کہ میرے اس پرچے اندر اینک نمبر آ جانے اور وہ او اندازہ سات اوقات سو فیصد صحیح ہی نکلتا ہے سانوں بھی اپنی زندگی کے بارے اندر کچھ حساب لگانے دے رہنا چاہیے کہ جنا وقت ہی گزار چکے ہاں یہ اندر نقصان اور خطارا کنا ہو چکا ہے اور نفع اور فائدے کے کام کن کرتا ہے قرآن مجید اندر اللہ بح بہ شریف نے مختلف انداز نل کے بعد بار بار, بار سے نشیم کرا من اللہ سورہ حشر اندر فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے لا اللہ کول ڈر جا بات ادو ہی بنتی ہے جدو اللہ کا ڈر دل اندر آ جائے غیر اللہ کا ڈر نکل جائے اللہ کے ڈر ندمی سہی کھبتے فیصلہ حاصل کرتا ہے کیونکہ ان احساس ہوں کہ میں الہ نہیں دے, سکتا. اللہ دے سامنے میرا جھوٹ نہیں چل سکے گا اللہ کوئی رشوت پیش نہیں کیتی جا سکے گی اللہ ہاں کوئی سفارش کم نہیں آ سکے گی یو من قرآن اندر موجود نہیں یعنی اس دن کا ڈر اور خوف اپنے دل اندر لے آ کے کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو لا تجزی نفس عن نفس شہی جس دن کسی نے کسی سے کچھ بھی کم نہیں آ سکتا رہ بھی کم نہیں آ سکتا شہید کچھ بھی یہ نہیں کہ تھوڑا جہا کم آ جائے گا زیادہ نہ صحیح اللہ نے بالکل نقی کر دی تھی لا تجزی نفس عن نفس آ باپ نے بیٹے دے بیٹے نے باپ دے, بائی نے بی دے کسی نے, نے دے. کسے دے, دے کم نہیں نبسن ہاں فرمایا کوئی رشوت بھی نہیں لی جائے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ اتنے کسی کے پلے ہوگا کی رشوت دین اتنے تے کدی کوئی ڈالر دا چمکارا مار دیں کسی ہونسی کا کڑا چھلکی وہ دکھا دا ہے تے بڑیان بڑیان دے بڑے بڑے کسے ٹائ ہونا جی یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے سارے گزشتہ کسی سبق اندر کہ اللہ نے پرانی مجید اندر اعلان فرمایا ہے کنا بدانا جس طرح تو معدر ز ننگا اور برہنا دنیا اندر بھیجی ہے جس طرح ہی ننگا جسم تو بالکل عاری اور خالی واپس بولا جسم پہ لباس بھی نہیں ہو برانہ شکل اندر واپس جانا نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا قیامت دن میدان مقصد اندر پورے انسان جو سب سے پہلو جس شخصیت لباس پہنایا جائے گا او ابراہیم خلیل اللہ اللہ. قربانی بھی قدر کردی ہونا بخشا جائے گا کہ جس ویلے نمرود لعین نے اس او چیخا اندر اگ اندر دہتی ہوئی اور جلدی ہوئی اگ اندر جی بلند اٹھ رہی تھی کہ روایات اندر آنگا ہے کہ آسمان دے اور اگلے درمیان کوئی پرندہ بھی تیر کے اس نہیں لگ سکتا کے نہیں لگتا بلندی تک وہ اگ جا رہی وہ ابراہیم علیہ السلام کلام سجن کی کوشش کی گئی نمرود نے حکم دیتا کہ یہ لباس بھی اتار دیو ابراہیم دے کپڑے بھی اتار دیو چلتے ہوئے ذرا بھی دوڑنا لگے یہ فوراً پسند ہو جائے کپڑے فینک دیا نمرود کا حکم منع واسطے تیار نہیں سی اگ کے وہکم من رہی تھی جنو بنایا اور پیدا کیا اللہ فرماندے نے دکتا اے تیرے اندر جلا دین دی خاصیت رکھیے جو چیز آ دی ہے تو ساڑ دینی ہے جلا دینی ہے راکھ بنا دینی خبردار خلیل تیرے اندر آ رہا ہے ایک امانت آ رہی ہے سا دوست تیرے اندر پھینکیا جا رہا ہے ابراہیم کون سی اسے بندے بارے اندر کوئی چوہدری کوئی ودمی اعلان کر دے کہ وہ میرا دوست کہ اس آدمی کی چال ہی بدل جانے اندر اعلان ہو رازق اعلان کرتے ابراہیم اپنا دوست بنا لیا ہے وہ بھی شانتی حکم دیتا یا رونی برتن اے اب جی اندر میرا خلیل آ رہا ہے وہ جا لیکن چونکہ کپڑے اتروا لیا جا سک صرف یہ نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جا بلکہ فرمایا برتن سلام ای ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ میرے خلیل سردی لگن لگ پائے سلامتی والی بن جا جان بالی بنار یہ بہت بڑی قربانی ہے جہی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی. اللہ نے ایلان کیا ہوا اسا اپنے دوست نئی موقع سے آسمایا ابراہیمت آب ہوا ہر امتحان چو کاب ہو کے ساری نسلیں انسانی چون سب تو پہلے لباس کرایا جائے گا تو ابراہیم خلیل اللہ کرایا جائے گا یہ اپنا اپنا مقام ہے اللہ نے بارے اندر فرمایا ہے دل کر رسول یہ آدم تو علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محسوس کیونکہ اصے نے واستے یہاں درجہ بندی بھی اصل کی تعوی کوئی حق نہیں اسی کسی دا مقام بلند کرن دی کوشش کرو یا اپنے مقام کو گرانو اختیار تو, تو مسلام اندر بعض نواز فضیلت دیتی ہے کسی نے کسی طرح نے طرح فرمایا میرے من کر رہا انبیاء جو ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے براہ راست گفتگو کی تھی بغیر کسی واسطے اور ذریعے وہ دشان شایا ہے جس طرح ان لائق ہے جس طرح ان پسند ہے ابھی مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کس طرح بول رہے سن ہوں من, من کل اللہ ادھرو اللہ بول رہے ہیں اور ادھر پیرمبر بول رہا ہے بغیر کسی ذریعہ اور واسطے دے بغیر کسی شان بھی سارے سامنے موجود ہے کہ کسی اللہ نے چل لان اپنے ارش ترش پہ گل کی تھی. نبی فرشتے سے ہے اللہ عرش پہ ہے اپنی شان مطابق. تے کسے اپنے عرشتے کے مطابق کسی نے اپنے بلا ارش تل کی دل کر رسل بحلہ تو یہ ایک, ایک الگ موضوع ہے شاندیا مقام امدیا ساڈا سبق یہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جلہ شان ہو ومان ایک دن ایسا رکھ دے جہدے اندر اثا سارے سامنے پیش ہو دیارکا اندر حاضر ہونا ہے سمت وپا پھر ہر شخص کے مطابق ہونا جزا ملنی ہے سزا ملنی اللہ کو دعا کرتے نے چاہیے اللہ پہ حساب آسان کر دیں یہ حساب نہیں دے سکتے اس قابل نہیں کہ سامنے حساب دے جہدی اللہ مشکلات آسان کرنا چاہتا ہے اور, دن دا ہے اور او آسان ہو دن حساب کا دن قیامت دن نتیجے کا دن جیت اور ہار کا دن یوم التغاب متعل جام قرآن نے ایک بیان سیتا ہے وہ پنجہ ہزار سال لمبا دن ہے پنجہ ہزار سال لیکن فرمایا اللہ اپنے جنہ بندیاں واسطے چاہے گا اپنے ایماندار جنہ بندیاں واسطے اللہ چاہے گا او دن اس طرح گزر جائے گا فرمایا جس طرح کوئی بندہ مومن دو رقط نماز پڑھتا ہے جن کو دیر وہاں سے لگ جی این دیر چاہمتا سارا دن گزر جائے گا پنج ہزار سال ختم ہو جان گے دو رقط نماز پڑھنے کے وقت آ اندر شاندھی چاہے جی گا ساس کا دن جہنم کے پل تو گزرنا ہے ہر شخص نے اللہ نے قسم کھا کے پورا واضح کیتا اور اعلان کیتا ہوا ہے سورہ مریم اندر پروایا و کان حلا حتم تو کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی امیر کوئی غریب کوئی سیاہ کوئی سفید کوئی نبی کوئی امتی ایسا نہیں جنوب اص پل تو نہیں گزارنا ہر ایک نے اس پل تو گزارنا اور وہ دی تفصیلات بیان کردے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنا آسمان کو زمین کا فاصلہ ہے زمین آسمان جنہیں دور ہے اینی اس پل کی پہلے اس طرح سدھی چڑھائی ہے جنا فاصلہ چڑھنا ہے اِس فاصلہ پھر متواقی اس چلنا ہے اور ان فاصلہ اگے اترنا ہے ایسے ہوں گے فرمایا وہ چڑھائی چڑھ دیا ہی اتھو جہنم اندر گر جانا کچھ لوگ ایسے ہون گے جی چڑھ جان گے لیکن جس متوازی فاصلہ طے کر رہے ہوں گے تو گر جانے کچھ ایسے ہون گے جہے اگے اترے ہوئے گر جانتا. کہ اللہ جی چاہے گا فرمایا کئی بندے اللہ کے ایسے بھی ہو گے اور جنت آئے گی جہاں تو گزر جائے گا سلامتی نال وہ جنت اندر پہنچے گا اللہ وہ پل کتنے ہے کہ اللہ فرمانگ اے میرے بندے میں ہی نہیں لگ اللہ آسان حضرت والی حدیث اندر رکھو ایک دن کرتے اللہ مقبول کوئی ایسا عمل مجھ دسو کوئی ایسی بات مش میں میری جنت اندر پہنچا رہ. ایسا کوئی عمل دسو جہاں میری جنت اندر لے جا آپ نے یہ سوال سن کے فرمایا ان یا سال کا بہت بڑی بات پوچھی بہت بڑا سوال اور حقیقت بھی یہی پہ کہ یہ تو وا سوال کی ہو سکتا ہے سارے جہاں دنیا دار ہوندا کہ اصل تو کچھ اور کچھ دے نا کہ فلاں آبادی اندر پلاٹ کس طرح مل سکتا ہے فلاں مارکیٹ اندر دکان کس طرح ہچائی جا سکتی ہے سوچ کچھ ہو سی دا انداز فکر مختلف سی جلنی علی جنہ یا رسول رسول اللہ. اللہ بہت بڑا بہت, بہت, بہت بڑی بات سوچی لیکن وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فرشان نہ اللہ, آسان اللہ آسانی کر تانو مشکل اوران قرآن اندر موجود ہے یوری دلہو مل یوسرا بےکو مل رہا میں اپنے لیے خود پیدا کر اللہ کا دین بڑا سیدا ہے بڑا سادہ ہے بڑا آسان ہے جن مشکلات پیدا کی دیا, نے آسان اپنے کیت اللہ کے دین ادر کوئی مشکل نہیں اور بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات ابھی اس قسم کے کلینات کہ اللہ کے پیغمبر فرمان دین و دین بڑا سوکھا ہے کہ ابھی مسلمان ہون کا دعوی کرنے والے یہ کہیے کہ دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہے نو زب اللہ اللہ نے بھی جھوٹ بولیا اللہ کے پیغمبر نے بھی جھوٹ بولیا ادیس چہرہ ایک کرنا ہے کہ کیم پہ چلنا بڑا مشکل ہے مشکلات سارا اصل اپنے پیدا کر لیا ہی کوئی مسئلہ ایسا یہ ای چیلنج ہے کہ جارے اندر کوئی بندہ یہ ثابت کر سکے کہ میں یہ نہیں چل سکتا اور اللہ نے حکم دیتا ہوگا کہ نہیں تینوں چلنا پیدا. کوئی مسئلہ ایسا پیش کرو ایسے ایسے حل دس دیتے ایس آسانیاں رکھ بندے کا کوئی ازر باقی ہوئی نہیں ایک دن فرمایا رسول اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم. اے میرے تے ایمان لیا رحمت ہو گئی پھر تو بڑی رحمت غور کی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ میں راضی ہو گیا میرے بندے میرے راضی ہو گئے فرمایا الحمداخا صدقہ کرنا فرض ہے سارے صدقہ کرنا فرض ہے اللہ نے و دولت نے نوازے ہویا سی یہ بات سن کے خوش بھی ہوئے دینی طور سے تیاری بھی شروع کر دی کہ اللہ کے دیتے ہوئے مال چو صدقہ کر گے خیرات کران گے وہ رقع اندر خرچ کرا گے اللہ بھی راضی گا اللہ کے مضمول بھی راضی ہون اللہ علیہ وسلم سوچنا شروع ہوں مجلس اندر سارے امیر لوگ ہی تو نہیں سم دور اندر ہی یہ سلسلہ اللہ نے جاری رکھا دولت کی تقسیم کا اور یہ اپنے کپڑے اور اختیار ادر رکھے ماں کے پیٹ اندر ہی تھی جدو یہ تقسیم کر جل کچھ نہیں تھی اپنا مسئلہ پیش کر دیا میں آسان دی ایک مثال دے رہی ہو رہا گورت پر مایا توار صدقہ کرنا فرق جہ قابل سن کے کچھ خرچ کر سک وہ سن کے خوش ہو گیا مطمئن ہو گئے تیاری شروع کر دی جنہ نے کچھ نہیں تھی, انہ نے اپنا مسئلہ پیش کرے, کس طرح کرے؟ او کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جدے کول کچھ نہیں ایک رسی لے کے جنگل ایک گٹھا بنا لے لکڑی کا شام فروخت کرے جو کچھ ہو دے حاصل ہو اپنی ضرورت بھی پوری کرے وہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر دے ضروری نہیں کہ لکڑیاں چنے یہ ای ایک اشارہ سی کہ وہ محنت کر کما محنت تو بعد جو کچھ حاصل ہو گئے وہ سب بھی کرے اپنی ضرورت بھی پوری کرے کچھ لوگوں سے جواب مل گیا وہ تو مطمئن ہو گئے انہوں نے جی ہوں کل صبح نکلیں گے کچھ کما کے لیا کے سب کا کریں لیکن اس مجلس اندر ایسے بھی لوگ موجود سن جہے سی العمر نے عمر کے اس حصے نو پہنچے ہوئے نے جیسے اندر وہ کمان کے قابل نہیں یا جسمانی طور پہ معذور ہیں حضرت رضی اللہ ابن عنہ جیسے تو نابین لے جا لیکن قربان چاہیے اس نابینا دے اللہ نے اس نابینا کا ذکر کر دیا ہوا قرآن اچار دلہ <يَزَّتْكَى> بیٹھے بڑے بڑے چوتھری نو بڑے بڑے سرداروں نو تبلیغ کروا رہے ہیں اسلام دیا باتاں دس رہے ہیں انہوں سمجھا رہے وہ سن رہے بڑے غور حد. اچانک مختوملہ نابینا آدمی رضی اللہ دیکھ نہیں سکتا میرے کو بیٹھے ہوئے نے یہاں نل جاری ہے ان دیکھ نہیں سکنا آ کے کوئی اپنی بات ایسی شروع نہ کر دے رہے کہ یہ سارا ماحول بنیا ہو, چل. ہو, ہو جائے او دی اندر. پہلا موضوع اپنی جگہ سے رک جائے اور کوئی نئی بات چل پائے کہ وہ پہلا آدر سارا ختم ہو جائے آپ دل اندر ایک خیال آیا او چہرے کے ایسے آسان نمایاں ہو جانے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں دل اندر اگر کوئی ایسی بات ہوگی خوش کرنے والی ناراضگی کا اظہار یہ کر رہا ہوں دل اندر اگر کوئی ایسا خیال آیا ہو اللہ, نے آبا اللہ اے میرے حبیب محمد پیار ہے محبت ہے اپنے حبیب لیکن تعلیم ہے وہ بھی ایک عجیب رنگ دکھا پرمایا نابینے آ گئے ہو دیکھ کے منہ بسو رہے تھوڑے چہرے جی سے تیوڑی آ گئی اللہ چہرے ما کی ماحول ہے تو انو کی پتا ہوگی یہ جڑے کول بیٹھے ہوئے نے اس نابینے دی جتی کی خاص برابر بھی نہیں ہو سکتا جو, مقام اور جو مرتبہ ساتھے ہاں ہے مدینہ منافرہ تو باہر تشریف لے جائیں کسی سفر اندر جہاد واسطے کسی اور بچا تو مدینہ منافرہ تو باہر جائے عبد اللہ بلا کے فرمایا میں ایسے لوگ بھی اس مجلس اندر موجود سن انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کر درج کی اپنا مسئلہ پیش کر دیتا لیکن ہو رہا سارے جہانا کی مجسم رحمت بنوائے اللہ اللہ کما بھی نہ سکنا ہوئے اے اللہ شانے کی کریے پر مایا بیٹھیا ہی اپنے گنا چوک دو اللہ تا یہی سدقہ بنا دلامت ابھی کس طرح بہانہ کر سکتے کہ اللہ تول ہی کچھ نہیں کس طرح نیکی کرتے ابھی کس طرح عمل کرتے ارد گرد اسی تو کدی پرواہ دس دین چاہیے گناہ دا احساس دلا دینا چاہیے او عمل کردے یا نہیں کر دا, دا معاملہ اللہ لیکن دس والے اجر ضرور دیا ان اللہ پیدیاں دیکھو سجے ہس حسنل کھاؤ سجے حسنل پیو چاہ پیندے ہوئے نظر آتے نے کبے حسنل پانی پیندے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک لانت سے ایسی ہے وہ دی, پیتی کھبے ہاتھ نالیے میں اج تک سجے ہاتھ نال چیز کھا پیندیا کسی کو نہیں دے آیا پہ اندر کی چیز نہ کسی نے کدی سلکھان بسم اللہ پڑھیے نہ کسی نے کدی سجے ہاتھ اندر پکڑ کے پیتی ہے نہ ختم کر کے الحمد للہ کیا ہے کی ہوئی نا شروع تو لے کے آخر تک بات کری حضرت معاف بن جبل دے سوال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینو کوئی ایسا عمل دسو ہے اللہ کے رسول آتا ہے نامدار نے آج بہت بڑی بات پوچھی بہت اہم بڑا سوال کیا ہی ہوں. کی آمل؟ اپنی انگوشتے شہادت اور اپنا انگوٹھا یہ دونوں اس طرح منہ کے قریب لا کے زبان نکڑ دیا ہوا فرمایا کو یا مُعاد. مُعاد اپنی زبان سے تالا لگا دے قابو پا لا بس سر جنرت تیو پا لرت محاذ دن جبردستی علامہ وَإنَّا آخذونَ بِمَا جو کچھ بولنے اور گفتگو کرنے سے بھی پکڑ ہوئے گی محافظ ہو سوچا ہوا ہے نا کہ زبان کا کیونکہ نکلتا رہے جو مرضی ہے واہی تباہی بکتی رہے سوال اللہ نے بِمَا <بِحَاذَا> زبان والے جو کچھ بولنے اور گفتگو بو کرنے سے بھی فکر ہوا بھی مواقع ہوئے گا ایسے لوگ جنہوں جہنم اندر چہرے دل اٹایا لتا گیا ہوگا جہنم کی اگ سے مو رکھا گیا اللہ منہایا جا رہا دا تاڑے جا رہا ہوگا گنا پوچھنا چاہیے گنا گی گا کہ انہوں نے اپنی زبان نابو نہیں دی زبان دی چلی گئی بول دے چلے گئے پرانی مجھے اندر حیسا تصدیق سورہ موجود ہے, اگر دیکھنی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا انداز ہے. حدیث بیان کرن تو پہلے ہر حدیث بیان کرنے پہلے فرما دے ایک جی تھی یہ مسئلہ قرآن اندر پڑھنا ہو تم یہ اپنا انداز ہے مستمت ان تم جی قرآن اندر ایک مسئلہ دیکھنا ہے لوگ اس حدیث پاک کی تصدیق قرآن مجید دی سور مدثر ہے اللہ فرماند جنتی جنت اندر جہنمی جہنم پہنچ جان جنتی اپنے ازیز وکارت نو اپنے واقف کار تلاش کرنگے. کچھ تے مل جانگے اور تہتے کچھ نہیں اتر گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسے اپنے سارے ہی مسلوبہ شخص جنت اندر مل جان یہ ممکن نہیں اللہ کا نظام ایسا ہے عام آدمی کے در کنار نبیوں نے بھی اپنے سارے مطلوبہ اشخاص اور افراد جنت اندر نہیں ملنے. کیا ابراہیم علیہ السلام نو اپنا باپ جنت اندر مل جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تب تیل ارض جائے گی کہ قیامت دے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا باپ جہنمیا کھڑا نظر آ یا اللہ میں دعا کی تھی، تو دعا قبول اور اعلان فرمایا تھی، رب اخزنی کہ اللہ قیامت دن زلیل نہ کری اس دن کی ذلت اور رسوائی تو بچا اللہ ترمایا کہ ٹھیک قیامت نو تین بچاو تین دلیل نہیں ہو اللہ یہ ذلت اور رسوائی ہو کہ میرا باپ اور کس سب اندر کھڑا وہ کاروباد جس سب اندر کھڑے ہونگے اس سب اندر کھڑا نظر آ رہے جسے یہ ارض کرے کہ آواز آ گئی ان دور علاقہ دئی کیا ابراہیم ابراہیم تو اپنے تدموں بلے دیکھ محدے سی ہے کہ تر دیکھنا ہی کیوں اپنی نقد چکا لاپ والے دوسرا مخبو میرا یہ بھی ہے کہ ابراہیم تک مقام اور مرتبے دیکھ کے اپنے سوال کی کہہ رہے تین پتا نہیں تیرے باپ نے تینوں کی جب دیتے سن جب تکلیف کر ابراہیم اے تقریرا نہ چڑیا اپنے اس ختبے اور واسط تو تکیا اور باپ نہ آیا لا ارجو میں کا پتھر مار مار کے مار دیاں گا یا یا تنو کروں ابراہیم تین یاد نہیں تو اپنا مقام ذرا دیکھ اپنے سوال کی طرف دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نظر ذرا چکا گے آگر نیجو بھی شکل بنا کے گندگی نہ لبیڑ کے جہنم اندر کٹ دیا جائے جنتی جس ویل تلاش کر اپنے اپنے گئے کچھ, مل کچھ نہ ملے جنت ہو جا کافر بیٹا کہا من یہ مونی جی جہاں پانی میم دکھا رہے ہو کہ طوفان آ گیا ہے سیلاب آ گیا ہے آزاد آ گیا ہے یہ پانی کچھ آ جائے گا میں سامنے پہاڑ سے چڑھ پانی نہیں نہ پہنچ لگا وہ پہاڑ میرا بچا دے گا پناہ نے مہلت ہی نہیں دل ان زبان چو کدی ہے پانی کی ایک لہر آئی ہے پتا ہی نہیں لگا پتر بہا کے روڑ کے کھے لے جنت اندر نہیں نا ملے گا اللہ حاضر کیا اللہ فرمانے نے فی عن المجرمین جنت اندر جس لئے تلاش کر لیں گے اپنے عزیز اکارے نہیں ملنگے بارے اندر پھر اللہ کو پوچھیں گے کہ یا اللہ میرا فلاں میرا فلاں میرا فلاں فلا او کتنے اللہ فرمانگے گے تو جہن نمن کرے وہ تو دو کہیں گے آلہ ابھی ملاقات کرنی ملنا چاہوں گے ہوں جنتی اللہ کا یہ وعدہ ہے والا کم کیسوں جو اسے چاہو گے کوئی مل جائے گا جو منگو گے مہیا کر دیتا دے دنیا اندر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ جو جاؤ اس نہیں ہو جائے جو منگو اسی میرے مل جائے اللہ نے ایک قانون اپنا بنایا ہوا نہ کسی کافر نوں, نہ کسی مسلمان نوں. اللہ نے دنیا اندر یہ اختیار نہیں دتا کہ جو چاہے اس وجہ سے مل جائے جنتی والے وعدہ ضرور کیا والا گم تھی ہاں ہاں دست کے جو چاہو گے مل جائے گا جو منگو گے مل جائے گا ابھی ہر خواہش پوری کر دیتی جائے گی اگر زبان تو وہ الفاظ ادا نہیں کیتے دل اندر ایک خواہش پیدا ہوا خواہش پہلو ہی پوری ہو جائے گی وہ مثال دیتی رسول اللہ پروایا کسے جنتی کے دل اندر ایک خواہش پیدا ہوئے گی کہ فلاں پلکھا جائے فلاں جائے تو خاش دل اندر پیدا ہوئے گی اسے درخت آ کے اپنی چکا گے اور بچو اواز گی. Ya, اے اللہ بندے میں ہاضے نہ لے کھا ل پیدا ہوگا ابھی ملاقات کرنا چاہنے انہوں ملاقات انتظام ہوئے گا. قرآن حضرت واسطے تو دسنا چاہنا کہ جس طرح ملاقات ہوئے گی المجرمین جنتی اتنے کھڑے ہونگے بلند جگہ سے جہنوی تھلے جل رہے ہوں گے اور گے. اتنے کے پہچان کے باپ بیٹے دوست دوست گا ماں کال کا ما تسی دوزخ اندر کس طرح آ گئے جہنم اندر کس طرح پہنچ کس طرح دنیا اندر کسی نو کسی تکلیف اندر دیکھ کے آدمی کہ یہ ہویا خاصا دے کی ہوا شاہ سات یہ ہوا بالکل چار وجوہات بڑیاں بڑیاں وہ بیان کر سورہ مدثر اندر بیان کی وہ کو کی جواب دیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ سارے کوئی پیسے ہی کوئی نہیں کرنا جنت اندر کس طرح آ ہاں؟ واقف نہیں جنت کس طرح پہنچ گئے کوئی سفارش ہی نہیں سا جنت کس طرح آ گئے کا خلاف نہیں دیں گے کی کہ وکا سلیم سب تہلے نمبر دست کہ ابھی نماز نہیں سفر بے نماز لوگ اس واسطے دو دخرا سر تو گزر دی نے سن کل آیا الاشا کہ ہی اعلان ہو رہا ہے کدی طرف اعلان ہو رہا ہے ایک کتا بہ آ رہا کہ پھر بھی سا اسلام ایسا پکا اور ایسا مضبوط ہے کہ وہ فرق ہی نہیں پڑتا کر کے دیکھ لو کہ جواب ملتا اور آؤ تو بڑے مسلمان تھی ویمن لکھنک مل مسلم ابھی نماز نہیں کفر تیسری وجہ الْخَائِزِينَ ابھی دوست یار مل کے بیٹھے گپا ہی مارتے رہے سات بکواس ہی کرتے رہے سات کل سوچا ہی نہیں کہہ رہے اور زبان چ نکلی ہوئی ہر اور چوتھی وجہ وہ کان کر قیامت ہونی گے حساب ہونا گے اللہ نے تو پوچھنا گے ابھی کہ جدو آ گئے کی دیکھی گئے سنبل اس ویسے سنبھال لوگ وقت بھی جد کے آمد آئی نلیم سا یہ حالت رہی بات یہ چل رہی تھی کہ ان بڑے خوفناک منظر سامنے آنے نے بڑی خوفناک اور سورت سال کا لمبا جسم تو لباس اتر چکا ہوئے گا ننگا اور برہم ماد نگا جسم کوئی درخت نہیں کوئی مکان نہیں کوئی پہاڑ نہیں تبدل یو مت الردر فرما دے زمین بھی نہیں ہوئے. اللہ ہو سکل و صورت بدل چکی ہوئے گی آسمان چکنے ہو کے گر چکا ہو دے دے ستارے چڑھ چکے ہوئے دیا دو سورت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں قیامت کا منظر اپنی اکیلا دیکھنا نا یہ دو سورتوں بولے از تما ان فٹرس اور از شم سک یہ دونوں سورتوں پر ہے جنہیں قیامت کا منظر دیکھنا ہو کوئی پہاڑ کوئی درخت کوئی مکان کوئی چیز نہیں ہوے گی یو مزوبت الرض وغیر الز زمین اپنی شکل بدل چکی ہوگی بڑی نا ہوسان کر دے گا مناظر وہ او آسان ہو جان گے اللہ سو بھی اس قسم کے دھیان اللہ تعالی چنی مسلمان کام لا آجلا ادا کرماز خلو سے دل نال مزید دعا کرو کچھ دوست نے سوال پوچھے نہیں ایک سوال پہ اے ہے کہ موضوع چل رہا سر قیامت بارے گا جمعے قبر چو نکل کے میدان مختصر تک پہنچنے کا جو منظر ہے وہ بیان ہوا سی اور اج میدان مختصر اندر جو کچھ پیش آنا ہے وہ بارے اندر ذکر مخصوص ان شاء اللہ موضوع ادا رہے گا اللہ کی دیکھی ہوئی توفیق نل میں موضوع تو ہٹیا نہیں قیامت کے دن کی مشکلات اللہ جی آسان کرے گا آسان ہو جان گیا حدیث کے حوالے نال اسی بات مبیان کیتا گیا ہے کہ اللہ جی آسانی چاہتے کر دیں اللہ نو کوئی روکن والا نہیں اور اللہ سے کل اجازت کی ضرورت نہیں موجود چل رہا ہے اور چلتا رہے گا ان شاء نے یہ سوال کیا ہے کہ شادی بیاہ رسومات زیادہ جی ہن چرچا ہو رہا ہے مختلف نام ابھی انہوں دے رکھے ہوئے نا کبھی ابھی تیل دا نام لینے ہیں کبھی مہندی ہیں کبھی کچھ کہنے ہیں کبھی کچھ در حقیقت نٹ بھی رسم کا اسلام نل کوئی تعلق نہیں بھی سے رسم استعمال ہوئے سمجھ لو وہ کوئی غیر اسلامی چیز اخبارات بعض اوقات پڑھنے اس قسم کے اشتہارات رسمی کل رسمی چیلن کسی کے مرجان تو بعد یعنی جت بھی لفظ رسل آ جائے صلی اللہ او اسلام تو علاوہ کوئی اور چیز او دا اسلام کوئی کو اس طریقے شادی دیا مختلف رسماں بنا نے او نہ صرف یہ کہ اسلام کا تعلق نہیں بلکہ قیامت دے دن اللہ نے جڑا مال انہیں رسم تے ضائع کیتا جاتا ہے او دا حساب لینا ہے یہ انشاءاللہ شاء اللہ تفصیل جائے گا کھڑا کڑا گا پانچ سوال سے ہونے میں تیر اومدہ جواب نہیں دے لوے گا دے تک اپنا پیر بھی ہلا نہیں سکے گا جتنے کھڑا ہے کھڑا اللہ کے سامنے سوالا چلے دو سوال ہی مال ہونے کس طرح پھر خرچ کھے یہ مہندی ساری اسے نکل جان گیا انشاءاللہ کہ اے مال کما کے خرچ کتنے کردہ رہا ضائع کردہ رہا رسما تڑا دا رہا یہ سارا کچھ پوچھا جا جسے دوست نے یہ پوچھا یہ روٹی کھانی چاہیے کہ نہیں کھلانی چاہیے کہ نہیں جہی چیز ہے ہی رسم جہاں تعلق ہی نہیں اسلام او دا مسلمان ملکی تعلق ہو سکتا ہے جیسے ابھی مسلمان نا. تو نہ ایسی روٹی کھانی چاہیے نہ ایسی روٹی کسی نے کھلانی چاہیے مسلمان تو حلال کھانا ہے پاک صاف کھانا ہے اور یہی ہے اللہ نے یہ حکم دا لا تا یا اکلتا چاہے پرہیزگار والا جہاں کھان لگیا نہ بسم اللہ پڑے کھا کے اٹھ کے چلا جائے تینو سواب کی مل رہا ہے کھا بھی نیک بندے کے کھلان متقی پرہیزگار پھر اللہ راضی ہوئے گا پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھا لیا اگر بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا ہی کھا کے الحمدللہ کہہ ہی دلال کھا فرمایا اس نعمت دا اللہ نے قیامت حساب نہیں لینا جڑی کھا پی کے الحمد للہ کہہ دے ہی شکریہ ادا تو ایسے کھانے کھلانے بھی درست نہیں کھانے بھی درست نہیں جڑا سخت برائی کرتا ہے انہوں دیکھ کے چپ رہن والا خاموش رہن والا دن والا وہ بھی وہ جیسا ہی ہو جاتا ہے وہ دونوں گناہ اندر برابر ہی ہو ہے جی جائے کہ وہ شامل ہوا ہے آخری بات یہ ہے